اٹھارواں مکتوب غلط گاہ عوام کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ بعض بعض عوام الناس محض شبھوں اور خیالات فاسد کی بدولت دینداری اور دین سے ایسے محروم ہیں کہ گمراہ ہو رہے ہیں ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ خدائے عزوجل طاعت سے خلق کے بے نیاز ہے اس کو ہمارے عمل کی حاجت نہیں طاعت و معسیت اس کی نیازی کی بارگاہ میں سب کی سب مساوی و برابر ہے پھر خواہ مخواہی کیوں ہم اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالیں اور نماز و روزہ وغیرہ کی تکلیف برداشت کیا کریں جواب اس شبے سے سراسر جہالت کی بو آتی ہے غالباً اس گروہ نے دل میں یہ جانا ہے کہ شریعت جس کام کا حکم دیتی ہے اس سے اللہ تعالی کا فائدہ ہے نعوذ باللہ یہ بالکل محال و باطل ہے بلکہ دین کا جتنا کام آدمی کرتا ہے سب میں بنفس نفیس اسی کا فائدہ ہے کہ ومن تزک کا فعنما یا تزک کا لنفسی ومن عاملہ یعنی جس نے صفائی اور پاکیزگی حاصل کی اس نے اپنے کو پاکیزہ بنایا اور جس نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کیے اس بدبخت جاہل کی مثال ہو, آ, ہو بہو ویسی ہی ہے کہ ایک بیمار کو طبیب پرہیز کا حکم دے بیمار پرہیز نہ کرے اور یوں کہے کہ ہماری بد پرہیزی سے طبیب کا بگڑتا کیا ہے پھر خوب اطمینان سے ہر طرح کی چیز کھانا شروع کر دے اس میں شک نہیں کہ طبیب کا نقصان کچھ نہ ہوگا مگر طبیب صاحب جلد سے جلد قبر کا کونا بسائیں گے طبیب کو کوئی ذاتی غرض تو, نا... تو نہیں تھی کہ اپنی رضامندی کسی سبب سے چاہتا وہ تو صرف اس کی شفا و صحت کا خواہاں تھا اگر مریض طبیب کے حکم پر چلتا تو اچھا ہو جاتا کیونکہ کہنا کہ ماننا موت سر پر کھیل گئی دیکھو طبیب کا کچھ نہ بگڑا مریض کی جان مفت گئی دوسرے گروہ کا یہ خیال فاسد ہے کہ اللہ تعالی بڑا کریم و رحیم ہے ہزار ہم گناہ کریں ہم کو ضرور بخش دے گا کون شریعت کی زنجیر میں اپنے کو اس طرح جکڑے جواب بے شک وہ بڑا کریم و رحیم ہے مگر صرف کریم و رحیم ہی سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے جیسا وہ کریم و رحیم ہے ویسا ہی وہ شدید العقاب بھی ہے اور حکیم و قدیر بھی ہے تم بین بین دیکھ رہے ہو تم بین بین دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں آدمی تکلیف میں ہیں ہزاروں آدمی غریب و محتاج ہیں حالانکہ خزانہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے ہر طرح کا سامانے آفیت وہ کر سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا دیکھو کسان جب تک دانا نہیں چھیٹتا ایک گیہوں اس کو ہاتھ نہیں آتا اور کوئی آدمی زندہ و تندرست نہیں رہ سکتا جب تک غذا نہ کرے پانی نہ پیے بیمار اچھا نہیں ہوتا جب تک علاج نہ کرے جس طرح ان چیزوں کے لیے اسباب مقرر ہیں دین کی سعادت کے لیے بھی اسباب ہیں ذرا خیال کرنے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر آدمی نشہ خواری کرے چوری کا مرتکب ہو زنا میں مبتلا ہو سود کھایا کرے نماز سے بھاگا بھاگا پھرے روزے سے جان چرائے زکات سے منہ مو موڑے اور طرح طرح کے برے برے کام کیا کرے باوجود اس کے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور گناہوں کا بدلہ نہ لے گا یہ کہنا اس کا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے ایسے شخص کو تین قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے کفر جہل کاہلی کفر اور جہل یہ دونوں تو روح کے لیے سراسر زہر ہیں ان کا تریاق اگر ہے تو علم و معرفت ہے اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو انسان ہلاک ہو کر رہ جائے گا اس کا علاج نماز پڑھنا اور ہر قسم کی تعداد بجا لانا ہے اب بتاؤ جو شخص زہر کھائے گا اور تریاق استعمال نہ کرے گا کیسے بچ سکتا ہے یا امراض گرم میں لالچ سے شہد وغیرہ کھائے گا تو زندہ نہ رہے گا زیادہ تر دل کی بیماری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے خواہ اس کو شکم سے تعلق ہو زیادہ تر دل کی بیماری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے خواہ اس کو شکم سے تعلق ہو زیادہ تر دل کی بیماری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے خواہ اس کو شکم سے تعلق ہو خواہ اس کو سلب سے لگاؤ شکم کو لقمۂ حرام کی فکر ہوتی ہے سلب کو بول حوسی کی تماش بینی سوچتی ہے اس صورت میں دونوں حالتوں کے لیے دو حکم ہیں پہلا جو شخص نفسانی خواہشات پر چلا مگر گناہ کو اس نے گناہ سمجھا ایسا شخص ہلاکت کے قریب ہے اس لیے خوف ہلاکت ہے دوسرا جس نے گناہ کیا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا اس کے لیے خوف ہلاکت نہیں ہے بلکہ وہ ہلاک ہو چکا ہے کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے اور کفر جان کے لیے سم قاتل ہے تیسرے گروہ کی یہ حالت ہے کہ ریاضت بدنی میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ خیال دل میں پیچیدہ رکھتے ہیں کہ غصہ اور بھوک اور مردانگی اور دیگر صفات زمینہ سب کے سب ریاضت سے نیست تو نابود ہو سکتے ہیں اور شریعت کا منشا بھی یہی ہے یہ سوچ کر کچھ دنوں تک تو محنت شاقہ اور ریاضت کی چلتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت سلامت جو غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہ غصہ غائب ہوا نہ شہ ناپید ہوئیں سخت گھبرائے کہنے لگے کہ ایسی ریاضت کا حاصل ہی کیا ہوا اگر شریعت درزی سے اتنا بھی فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوا بس ہمارا سلام لیجیے دگر دگر کرد گلی میں بخت سیاہ راہ کے با فتند سیاہ کیوں کہ سیاہ کمبل نہ جلا ہوا ہے اور نہ ہوگا آدمی بھی جس صفت پر پیدا ہوا ہے اس کا بدلنا ناممکن ہے پھر ہم کیوں اپنے کو اس پریشانی میں ڈالیں جواب شریعت نے کہاں اور کب یہ حکم دیا ہے کہ شہوت و صفات بشریت کو بالکل نکال ڈالو بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں مجھ کو بھی غصہ آتا ہے چنانچہ غصے کا اثر چہرہ انور پر ظاہر ہوتا ہے پھر اللہ تعالی نے غصہ پینے والوں کی قرآن شریف میں تعریف کی ہے ول کازمین عن الناس۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور قصور معاف کر دیتے ہیں جس کو بالکل غصہ نہ ہوگا اس کو اس آیت شریف سے کیا برکت ہوگی اللہ حاضل قیاس قوت مردانگی اگر بری چیز ہوتی تو پیغمبروں کو نہ ملتی خود ہمارے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو محل تھے قوت مردانگی تو ایسی نعمت ہے کہ اگر زائل ہو جائے تو اس کا علاج کر کے لوٹانا چاہیے تاکہ بیوی بچوں پر ہمیت و ہمدردی پیدا ہو کثرت توالد و تناسل اور نیک نامی کی بیکا اسی طاقت کے باعث ہوتی ہے غصے کی خوبی اس کے موقع پر دیکھو خصوصا جنگ میں جس وقت کفار کا مقابلہ ہو غصہ و مردانگی یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ پیغمبروں نے ان کو عزیز رکھا ہے لیکن جس طرح خود ان پر غالب رہے ہیں امت کو بھی حکم دیا ہے کہ ان سفتوں کو مغلوب رکھیں غصہ ہو مگر شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو قوت مردانگی رکھے لیکن شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے دیکھو ایک خاص طریقے کا کے شکار میں گھوڑے اور کتے کی ضرورت پڑتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ گھوڑا کتا دونوں تعلیم یافتہ ہوں ورنہ گھوڑے کی ایک پشتک میں شکاری صاحب پشت پر زمین رسید ہوں گے اور کتا مالک کو کاٹ کھائے گا شکار ہوا ہوا ہو جائے گا غصہ اور شہوت کی مثال گھوڑے کتے کی سی ہے آخرت کی سعادت شکار نہ ہوگی یہ دونوں صفتیں انسان میں رہنی چاہئیں البتہ ان کا مغلوب ہونا ضروری ہے نابود ہونا تو بالکل برا ہے ان کے غالب ہونے میں بے شک خوف ہلاکت ہے ورنہ سراسر فوائد ہیں ریاضت کا مقصد یہ گروہ جو یہ سمجھا کہ صفات نفسانی ناپیت کر دیے جائیں یہ بالکل غلطی ہے بلکہ ریاضت سے غرض ان سفتوں کا مغلوب ہونا, ہے مغلوب ہونا بہت ممکن ہے ایسا برابر ہوا اور ہو رہا ہے چوتھے گروہ پر یہ ہماقت سوار ہوتی ہے کہ سب کام تقدیر پر موقوف ہیں جو بعید ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جو جو سعید ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جو شقی ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ازل ہی میں سب کچھ ہو چکا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا عمل کی حاجت نہیں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ سعادت اور شقاوت عزلی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم لوگ اس پر ایمان لاکر عمل سے مو موڑ لیں ارشاد ہوا نہیں اعملو وکل میسرو لما, لما خلکا لہ عمل میں کوتاہی نہ کرو اگر تمہارے نصیب میں سعادت ہے نیک کام کرنے کی تو تم کو توفیق پیدا ہوگی بات یہ ہے برادر کہ سعادت کا ظہور تاج سے ہوتا ہے اور شکاوت کا ظہور معصیت سے مثلا جس کے نصیب میں بھوکا مرنا ہے اس کو روٹی یا دوسری غذا نہ ملے گی یہ دروازہ اس پر بند رہے گا اسی طرح جس کی نعمت میں تونگری ہے اس پر کاشتکاری اور تجارت کا راز کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کام میں لگ جاتا ہے جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں سرزمین مغرب میں اس کی موت آئے گی مشرق کی راہ اس پر بند ہو جاتی ہے ادھر کا وہ کس ہی نہیں کرتا حکایت. ایک دفعہ ملک الموت حضرت سلمان بن دعود پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے یقائق حاضرین میں سے ایک کی طرف ذرا تیز نظر سے انہوں نے دیکھا دیکھتے ہی وہ آدمی ڈر گیا بعدہو ملک الموت رخصت ہو کر چلے گئے آخر شخص کے دل میں ایسا ڈر سمایا کہ بسد آمنت حضرت بسد منت حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ یا حضرت ہوا کو حکم دیا جائے کہ مجھے فوراً زمین مغرب میں پہنچا دے جب وہ جا چکا اور اس کی روح وہ قبض کر چکے تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت اس شخص کو تم نے اس تیزی سے کیوں دیکھا تھا ملک الموت نے کہا مجھے حکم خداوندی تھا کہ دوسرے گھنٹے میں فلاں سر زمین مغرب میں اس کی روح کبز کی جائے مگر میں حیران تھا کہ اس حکم کی ہو ہو ہو تو کیوں کر ہو آخر مجبور ہو کر مجبور کڑی نظر کو سے اس کو میں نے دیکھا چونکہ اس کی تقدیر میں وہاں مرنا تھا اس لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اس درخواست کرنے پر وہ مجبور ہوا کہ مجھے سرزمین مغرب میں پہنچوا دیجیے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کی بات مان لینا اتنے اسباب جمع ہوئے ہیں تو وہ حکم ازلی پورا ہو کر رہا ہے علاوہ ازیں جس کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے صفات ضمیمہ کو مغلوب رکھتا ہے قرآن شریف میں آیا ہے يرد مَنْ يَهْدِيَهُ یاش رہو لِلاسلام اللہ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے مجبوری اب ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس گروہ کے نصیب میں دوزخ میں جانا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ سعادت اور شقاوت اضلی ہے عمل کی کچھ حاجت نہیں عمل ایک فضول کام ہے یہ سوچ کر وہ گروہ عمل سے باز رہتا ہے سچ ہے کہ جس کی تقدیر میں جہالت ہوتی ہے لکھنے پڑھنے سے کیسا بھاگتا ہے مٹول کرتا ہے اگر نصیب میں اس کے علم ہوتا ہے تو وہ خود اس کا ہونہار پن خود اس کی مانوی سرداری اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بغیر طلب و محنت علم حاصل نہیں ہوتا اسی طرح کاشتکاری گندم وغیرہ کا حال ہے جب تک زمین جوتی نہیں جاتی بیج چھیٹا نہیں جاتا آبپاشی نہیں کی جاتی کسان غلہ نہیں کاٹتا جس کاشتکار کے نصیب میں غلہ کاٹنا نہیں ہے وہ اپنی بدبختی سے نہ زمین سینچتا ہے نہ تخم ریزی کرتا ہے بس سمجھ لو کہ ایمان و طاعت سعادت کی نشانی ہے اور کفر و معصیت شقاوت کی علامت ہے ممکن ہے کہ اس قسم کے احمک لوگ یہ بھی کہتے ہوں کہ ایمان و طاعت محدث کو سعادت ازلی اور کفر و معصیت محدث کو ثقافت ازلی سے کیا مناسبت ہے اس کے یہ مانی ہوئے کہ گروہ مذکور اپنی رقیق عقل سے اس کی اصلی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے حالانکہ عقل مختصر اس کی کہاں اس بات کی متحمل ہے کہ اسرار کو جان سکے اور اندازہ کر سکے اس سے معلوم ہوا کہ شبہ و حجت نے خرابی پیدا کی ہے بلکہ حماقت غالب ہو کر اپنا کام کر رہی ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے واقعی بہت صحیح فرمایا کہ مادرزاد نابینا کے علاج سے یا مردہ کے زندہ کر دینے، کرنے سے کبھی آجز نہ آئے مگر کسی احمق نے اگر انکار کیا تو اس کا علاج ہم سے نہ ہو سکا اے بھائی، انسان کا معاملہ نہایت نازک ہے ابھی جبرائیل علیہ السلام و مکائل علیہ السلام کے درجے میں ہے ابھی سگ و خوک کے رتبے میں ہے یعنی اگر علم و حکمت کی روش پر اس کا عمل ہے تو وہ فرشتہ ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو مَا هَذَ بَشَرًا اِنْ هَذَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے شیر گر قدمت شدبہ یقین استوار گرد گردز دریہ نم از آتش برار اگر یقین پر تیرے قدم جم گئے تو دریا سے دھول اور آگ سے تری لے آئے گا اگر مطابعتیں ہوائے نفسانی ہے اور شیطانی کھوٹوں کی تاک جھاک ہے تو تو ملعون ہے دیکھو بل ام باعور کی حالت مثلہو کمثل القلبی ان تحملہو علیہی یلہت او تترکہو یلہت وہ کتے کی مانند ہے اگر اس پر بوچھ ڈالا جائے جب بھی اور اگر چھوڑ دیا جائے جب بھی ہاپتا ہے شیر اے شدہ خوشنود بیک بارگی چون خرد گادے ب خوارگی تو یک بیق خوش ہو گیا جس طرح گدھے اور گائے کو چارہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے حضرت داود علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی داود, دکن ولا تامن ولا تستقر. اے داود اس چڑیا کی طرح ہو جا جو اپنے دھن کو چھوڑ دھن کو چھوڑ گر الگ ہو جاتی ہے بڑا ہی نادان وہ مرغ ہے جو قف سے تنگ میں رہنا پسند کرے اور ہرے بھرے باخ قصد نہ کرے جس انسان میں بلند پروازی نہیں ہے وہ اس ننگنا سے دہر میں آسودہ ہو رہا ہے تو وہ گویا وہ اس تنگنا سے دوہر میں دہر میں آسودہ ہو رہا ہے تو وہ گویا ایک معمولی پرواز جانور ہے جو قفص میں بند کر دیا گیا ہے اور دانا پانی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور واہ انسانی کا تو حال یہ ہے کہ رات دن ہر سانس کے دریچے سے سر نکالتی ہے اور چاہتا ہے کہ اڑ چلیں شیر آکا دری پرد نوائش ہست خواشتر ازیں ہجرائے سرائش ہست اوجے بلن ست دردمی پرم باش کے از ہمت خود بگز دم بگزدم اس پردے میں جس کی خوش الہانی دی گئی ہے اس حجرے سے کہیں بہتر اس کے لیے ایک گھر بنا ہوا ہے ایک بہت اونچے مقام پر اڑتا ہوا تو ٹھہر جا تاکہ میں اپنی ہمت سے آگے بڑھ جاؤں وسلام